جی بالکل آج ہے الحمدللہ الحمدللہ وقفاء الصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاظباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> <تصفح> فصل نمبر 10 واحد تسنیہ جمع یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ واحد کسے کہتے ہیں تسنیہ کسے کہتے ہیں جمع کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے جمع کی قسمیں واحد تسنیہ اور جمع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم نے پڑھنا ہے جمع کی قسمیں تو سب سے پہلے جمع کی یہاں پر جو ہے یہ سمجھ لیں وائس بریک ہو رہی ہے جی کیوں رول نمبر چھ آپ کے لیے وائس کلیئر ہے جی رول نمبر چھ رول نمبر بارہ آپ لوگوں کے لیے وائس کلیئر اللہ ونہ راجہ جی اللہ کے بندو کچھ تو بولو اچھا تو جمع کی یہاں پر دو تقسیمیں ہیں ایک جمع کی تقسیم بیتبار الفاظ کے ہے بیتوار لفظ کے ہے اور ایک جمع کی تقسیم بے اعتبار معنی ہے تو یاد رکھیے جمع کی تقسیم یہاں پر جو جمع کی قسمیں بیان کی ہیں دو طریقوں سے ایک جمع کی قسمیں بے اعتبار لفظ کے ہیں اور ایک جمع کی قسمیں بے اعتبار معنی کے ہیں ٹھیک ہے بے اعتبار لفظ کے پہلی تقسیم یہ جمع مقصر اور جمع سالم اور بے اعتبار معنی کے دوسری تقسیم جمع قلت جمع کثرت ٹھیک ہے تو واحد تسنیہ اور جمع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو آج کا سبق ہے جمع کی قسمیں تو پہلی تقسیم جو ہے بیتبار لفظ کے ہے تو کہتے ہیں بیتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع مقصر جمع سالم جمع مقصر قصر کا معنی ویسے عربی کے اندر ہوتے ہیں ٹوٹ جانے کے قصر ٹھیک ہے قصر پھیل ہو تب بھی اس کا معنی ٹوٹنے کے ہوتے ہیں اور قصر مصدر ہو کثر اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانے کے. تو جمع مقصر اس کا مطلب ایسی جمع کا جس میں واحد ٹوٹ گیا ہو یعنی واحد کا جو سیگا ہوگا وہ سالم نہیں رہے گا بلکہ اس کی ترتیب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی ٹوٹ گئی ہوگی اس کی مثال جمع مکسر کی جیسے رجلن کی جمع ہے رجا اب رجلن میں دیکھیے را ہے جیم ہے اور لام را جیم لام رجلن اب ان کی ایک ترتیب ہے پہلے را ہے پھر جیم ہے پھر لام ہے لیکن رجلن کی جمع آتی ہے رجاعل رجالن تو اب یہاں پر دیکھیے جمع کے اندر جمع کے اندر واحد کا سیگا جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے وہ کیسے کہ جمع آتی ہے رجا اور واحد ہے رجالن میں کیسے ٹوٹا واحد اس لیے کہ را اور جیم کے بعد تو لام آنا چاہیے تھا لیکن وہاں پر کیا ہے الف بیچ میں آ گیا ہے اور لام بہت دور چلا گیا ہے ٹھیک ہے جیم سے تو بیچ میں جو, جو فصل آ گیا ہے جی تو بیچ میں فصل آ گیا ہے الف بیچ میں آ گیا ہے اور اب رج جو واحد کا صیغہ تھا وہ کیا ہو گیا ہے ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے رج واحد تھا رجالن ان کے اندر جو واحد کی ترتیب تھی الفاظ کی جو ترتیب تھی وہ ترتیب جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے تو رجالن بیچ میں الف آنے کی وجہ سے رج میں جو ترتیب تھی واحد کی وہ ٹوٹ چکی ہے جمع مکسر اسے کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا سیگا سلامت نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے جیسے رج... رجال جمع ہے رج کی تو رجا میں رجول ثابت نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب بیچ میں الفاظ کے وجہ سے ٹوٹ چکی ہے تو جمع مکسر سمجھ میں آیا جمع مقصر اسے کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا سیگا ٹوٹ جائے جیسے رجول واحد ہے اس کی جمع ہے رجاعن ٹھیک ہے تو رجا ال کے اندر رجول جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اس لیے کے بیچ میں علیف آ چکا ہے دوسری قسم ہے بیت بار لفظ کے جمع کی جمع سالم ٹھیک ہے جمع سالم وہ ہے کہ جس کے اندر سالم سلامت سے محفوظ ہونے سے ہے کہ جس میں واحد کا سیکھا سلامت رہے اس وہ ٹوٹا نہ ہو بلکہ سلامت ہو اگرچہ جمع بن گیا ہو لیکن واحد بہرحال سلامت ہو اس کی اس کی مثال جیسے مسلمون مسلمون بہت سارے مسلمان اس کی واحد ہے مسلم مسلم سے مسلمون مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو اب دیکھیے مسلم جمع ہے اور اس کی مفرد یا اس کا مفرد ہے مسلم آپ ویسے سالم رہیں آپ بیمار نہ ہو جائیں آپ کے کوئی عزو ٹوٹ نہ جائے سالم کا مطلب محفوظ جیسا ہو ویسے کا ویسا بغیر کسی تبدیلی کے چینج نہ ہو چینج نہ ہو اس میں کوئی بھی جی ٹھیک ہو گیا تو جمع سالم وہ ہے کہ جس کے اندر واحد کا سیدھا سلامت رہے جیسے مسلمونہ یہ جمع ہے مسلم کی جی یہ دیکھیے ذرا اس ترتیب کو جمع کی دو قسمیں ہیں بیتبار لفظ کے جمع مقصر جمع سالم جمع مقصر وہ ہے کہ جس کے اندر واحد کا سیگا ٹوٹ جائے اور واحد جنہیں سلامت نہ رہے اور جمع سالم وہ ہے کہ جس کے اندر واحد کا سیگا نہ ٹوٹے بلکہ ویسے کا ویسے سلامت رہے تو میں نے بتا دیا تھا مقصر کثر سے کثر کا معنی عربی کے اندر ہوتا ہے ٹوٹ جانے کے اس کو یہ جمع مقصر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر واحد کے جو الفاظ کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور جمع سالم سالم بھی عربی کو سلامت سے ہے یعنی محفوظ رہنے سے تو اس کے اندر بھی واحد کا سیگا ویسے, ویسے ہی محفوظ رہتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی آ جائیں کتاب کی طرف جمع کی قسمیں جمع کی دو قسمیں نمبر ایک جمع مکسر نمبر دو جمع سالم جمع, جمع م... لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جمع مکسر نمبر دو جمع سالم جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت نہ رہے جیسے کہ اس میں واحد کا سیغہ رج سلامت نہیں رہا بلکہ اس کے حرفوں کی ترتیب بیچ میں الف آ جانے کی وجہ سے ٹوٹ گئی دیکھیے رجعل را جیم لام ان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا بلکہ رجاعم جب جمع بنائی تو ان کے بیچوں بیچ الف کا فاصلہ آ گیا ہے اس کی وجہ سے واحد کی ترتیب ٹوٹ چکی ہے اس جمع کو جمع مقصر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جمع مکسر ہی کہتے ہیں اس کو نمبر دو جمع سالم جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے اس کی پھر دو قسمیں جس میں واحد کا سگا سلامت رہے میں نے آپ کو اس کی مثال دیتی تھی مسلمون جمع ہے اس کی واحد ہے مسلم ٹھیک ہے تو مسلمن سلامت ہے مسلمون کے اندر بھی اس کی ترتیب کہیں پر بھی ختم نہیں ہوئی ٹوٹی نہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم جامع مان سالم کوئی بات نہیں ہے جہاں پر مذکر سالم اور مان سالم جامع سالم دونوں کو کہیں گے جمع مذکر سالم وہ ہے کتاب میں دیکھیے وہ جمع ہے جس میں واؤ ما قبل مضموم اور نون مفتوح واؤ ما قبل مضموم اور نون مفتوحو جیسے مسلمون وہی والی بات ہے ٹھیک ہے واؤ ما قبل مضموم اور نون مفتوح آخر میں تو دیکھیے مسلمون مسلم مُنا وا ہے اس سے پہلے والی حرف یعنی میم جو ہے اس پر ضمہ ہے تو ما قبل مضموم یعنی اس سے پہلے والا حرف ما قبل کا مطلب تو ما قبل مضمون اور آخر میں نون مفت یہ تو ہو ہوگی اس کی حالت یا, یا, یا ما قبل مقصور اور نون اس کے اندر واحد کا سیکھا بھی بشرطے کے سلامت رہا ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح قبل مضمون اور نون مفت یا یا ما قبل مقصور نون مفت اور واحد کا سیرہ سلامت رہا ہو تو ہم کھلے دل سے کہہ سکتے ہیں کہ جمع مذکر سالم ہے جی یہ تو تقسیم تھی جمع کی جمع کی تقسیم لفظ کے تھی کہ الفاظ میں تبدیلی تھی کہ کہیں پر واحد کے سیرا یعنی واحد والے الفاظ میں تغیر و تبدل ہو رہا تھا اور کہیں پر نہیں ہو رہا تھا دوسری تقسیم جمع کی جو ہے وہ جمع کی بے اعتبار معنی کے ہے پہلی جو تقسیم ابھی جو ہم نے پڑھی ہے جمع مکسر اور جمع سالم وہ جو تقسیم ہے وہ تو بے اعتبار لفظ کے ہے اب جو ہم تقسیم پڑھنے لگے ہیں جمع کی وہ بے اعتبار معنی کے ہیں ٹھیک ہے کہ معنی میں تبدیلی ہوگی یا معنی کے اعتبار سے جمع ہوگی تو بے اعتبار مانا کے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع قلت جمع کسرت جمع قلت جمع کسرت قلت کہتے ہیں عربی میں قلع یا قلو کا معنی قلیل ہونا کم ہونا،, ہونا ٹھیک ہے کم ہو جانا کم ہونا تعداد میں کثرت کا معنیٰ ویسے بھی آپ جانتے ہیں عام اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کثرت قلت اور کثرت کہتے ہیں کہ بازار کے اندر فلاں چیز کی بڑی قلت ہے پانی کی بڑی قلت ہے بجلی کی بڑی قلت ہے اور فلاں چیز کی بڑی کثرت ہے یہ عام طور پر اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں قلت اور کثرت تو قلت کہتے ہیں کسی چیز کی کمی کو ٹھیک ہے کم ہو جانا ٹھیک اور کثرت کہتے ہیں زیادتی کو کہ کسی چیز کو جمع قلت کہتے ہیں ٹھیک ہے جمع قلت कیسے कیسے कیسے قلت کو جمع کسرت کہتے ہیں جی رول نمبر چھ جمع قلت کیسے کہتے ہیں جی جی جو دس سے کم پر بولی جائے وہ جمع قلت ہے اور اور جو دس سے اوپر اوپر پر بولی جائے تو وہ جمع ہوتی ہے کے اعتبار سمجھ میں کہ ایسے ہوں گے کہ جن اوزان سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو جمع ہے یہ جمع قلت یا کثرت ہے مثال کے طور پر ابھی, ابھی اگر کسی چیز کی جمع آپ کو بتائی جائے کہ یہ چیز ہے مثال کے طور پر کوئی ایک لفظ بتا دیا جائے آ, جیسے کہہ دیا جائے جیسے آگے مثال بھی آ رہی ہے جی بالکل دے دیتے ہیں کیوں نہیں دے دیتے جمع قلط وہ کم پر بولا جائے اور جمع کثرت से ऊपर पर جو دس سے اوپر پر بولا جائے اس کی آگے مثالیں بہت زیادہ مثال میں اس کو آپ کو ایک دے دیتا ہوں جیسے آ... مثال دی اس کی وزن آتا ہے اقل بن جمع جب آپ کو یہ بتانا ہوتے ہیں کتے اب کتنے کتے ہیں آپ کو اتنا بتانا ہو کہ کتے جو ہے وہ دس سے کم کم ہیں تو آپ کو افعلن کا وزن لا کر اقلبن اس کی جمع بنانی پڑے گی اکلوبن جب بھی آپ کہیں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا اگر اس نے نحو پڑی ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو وزن ہے افعلن والا یہ جمع قلت کا ہے اور جمع قلت بولی جاتی ہے کم سے دس سے کم کم پر تو یہ جو متکلم جو کہہ رہا ہے جی وائس اوکے جی وائس کسی کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اچھا جی تو جمع کی دو قسمیں ہیں جمع قلت جمع جمع قلت وہ ہے جو دس سے کم پر بولی جائے اس کے چار وزن ہیں اس کے آپ کو چار وزن بتاتے ہیں کہ جو بھی ان اوزان پر جو بھی مثال ہوگی جو بھی جمع ہوگی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جمع قلت ہے اور جمع کثرت کے اوزان جمع قلت کے اوزان کے علاوہ ہیں ٹھیک ہے جی بتا دیتے جمع کثرت آسان ہے دس سے کم پر جو بولی جائے گی وہ جمع ہوگی دس اوپر کی بولی جائے گی پندرہ ہے بیس ہے پچیس ہے تیس ہے پینتیس ہے ہزار تک چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہ جمع کسرت ہی ہوگی آپ اتنا یاد رکھیں اب جمع قلت کیسے کہیں گے جمع کثرت کیسے کہیں گے تو ہر ایک چیز کے اوزان ہیں الگ الگ ٹھیک ہے ہر چیز کے الگ الگ اوزان ہیں یعنی جمع قلت کے اوزان الگ ہیں کہ ان وزنوں پر جمع جو آئے گی وہ جمع قلت ہوگی اور جمع کثرت کے جو اوزان ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں اب جب ہر چیز کی جمع بنائیں گے مثال کے طور پر اب ہاں ہم نے رج الن کی جمع بنایا یا رجالن رجولن کی جمع ہے نا رضا ٹھیک ہے ابھی ہم نے بنائی ہے ابھی تھوڑی رج کی جمع جمعن آتی ہے دیکھیں گے کہ رجال جو جمع ہے یہ کس کے وزن پر ہے جمع قلت کے وزان میں سے جمع آگے آپ سبق میں پڑھیں گے نیچے جو نقشہ دیا ہوا ہے کے اندر ایک وزن لکھا ہوا ہے فیال جیسے عبادل یہ فیال کا وزن ہے جمع کا وزن ہے کہ رجاء ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے جمع کسرت کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح اور کئی سارے اوزان ہیں جو جمع قلت کے لیے استعمال ہو جب بھی جمع کو دیکھیں گے ہم اب اس وقت ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ جمع قلت ہے یا جمع کسرت ہے ٹھیک ہے جی دیکھیے ذرا جمع قلت بیتوار معنی کہ جمع ہاں تو جمع کسرت وہ ہے کہ جو دس سے زیادہ پر بولی جائے اب آپ, تا, آپ کی طرف آ جائیں ذرا کتاب کو دیکھیے اعتبار منہ کے جمع کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جمع اللہ مکوری رو. جی اللہ مکوری رو. اچھا جی تو با اعتبار مانا کہ جمعی دو قسمیں ہیں جمع قلت جمع کسرت جمع قلت وہ ہے کہ جو دس کی تعداد سے کم کم پر بولی جائے آٹھ تک نو تک ایک سے لے کر نو تک بولی جائے ٹھیک ہے دس گیارہ دس سے دس اور دس سے اوپر کی تعداد کے لیے جو بولی جاتی ہے وہ جمع کثرت ہوتی ہے تو جو بھی واحد سے جمع بنایا جائے گا وہ جمع یا تو جمع قلت ہوگی یا جمع کسرت ہوگی اب ان کی پہچان کیسے کریں گے تو ان کے اوزان سے پتہ چلے گا کہ جمع قلت کے کون سے اوزان ہیں اوزان جمع ہے وزن کی کہ اس کا وزن کیا ہے جی وائس کلیئر جی ٹھیک ہے اوزان جمع ہے وزن کی کہ اس کا وزن کیا ہے اب ہم اس کے وزن کو دیکھیں گے کہ جمع قلت کے اوزان میں سے یا جمع قصرت کے اوزان میں سے جس کے بھی اوزان میں سے ہوگا تو ہم اس کو وہی جمع تصور کریں گے دیکھئے ذرا اللہ جمع قلت وہ جو دس سے کم پر بولی جائے اس کے چار وزن ہیں جمع قلت کے صرف اور صرف وزن ہیں نمبر ایک افعولن جیسی اکلوبن قلب ہی, کتے کو اس کی جمع آتی ہے اکلوبن اک کا وزن تو جو بھی جمع پر ہوگی وہ جمع جمع قلت ہوگی ٹھیک ہے افعلون کے وزن پر اس کی تو ایک مثال لے ہے اکلوبن اگر دس سے کم کم کتے ہوں تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اکلوبن ٹھیک ہے ورنہ کی جمع کلاب آتی ہے عام طور پر ٹھیک ہے لگ رہی ہے سمجھ کے نہیں اگر آپ نے کسی کو مثال میں صرف ایک ہی مثال کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا باقی ہر مثال کو کس طریقے سے نہیں سمجھاؤں گا جمع قلت وہ ہوتی ہے جو دس سے کم پر بولی جائے تو اس جو بھی جب کو لانا ہو جمع قلت بتانا ہو تو اس وقت اس کے لیے اس جمع کا انتخاب ایسی جمع کریں گے کہ جو اس کا وزن جمع قلت یا جمع کثرت میں سے ہو مثال طور پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے یہاں بازار میں جو ہے نا وہ کیا ہے آٹھ یا نو کتے پھرتے رہتے ہیں آٹھ یا نو کتے گھومتے پھرتے رہتے وقت آپ جمع کے لیے جو کتے کلب کی جو جمع لائیں گے تو وہ نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے اکلوبن ٹھیک یا آپ اپنے کسی ساتھی کو بتاتے ہیں کہ میں نے ٹھیک ہے یا یہ کہ آپ اگر کسی ساتھی بتانا کتے دیکھے دیکھے افعلن کا وزن استعمال کیا تو لازماً اس نے کیا ہے لازماً اس نے مجھے کیا ہے اس نے جو دیکھے ہیں وہ دس سے کم کم کی تعداد میں کتے دیکھے ہیں ٹھیک ہے اکلوبن اگر یہ بتانا ہو دس سے زیادہ کتے دیکھیں تو پھر کیا لائیں گے آپ ر ای تو قلعہ جمع قلع ٹھیک ہے اب یہ تو یہ جو چار وزن ہیں جمع قلت جو بھی ان کے ہم وزن پر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے استعمال جمع قلت پر ہوگا اس سے زیادہ کرنا ہو تو ہم اس کو کہیں گے رئی تو قلعہ جمع کسرت کے لیے اسی لیے میں نے بتایا نا کہ اگر ہم نے یہ بتانا ہو کہ میں نے آٹھ کتے دیکھے ہیں یا ہمارے پاس یا ہمارے دائیں بائیں آٹھ یا نو کتے ہوتے ہیں تو اکلبن کا وزن استعمال کریں گے اکلبن کلبن کی جمع لیکن اگر دس سے اوپر ہو گیارہ ہو بارہ ہو تیس ہوں چالیس ہوں سو ہو ہزار ہو لاکھ ہوں تو اس کے لیے آپ جو وزن استعمال کریں گے جمع کا وہ قلعہ بن استعمال کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو جمع کے لیے سیڑھا استعمال کریں گے یعنی دس سے کام کے لیے تو وہ اکلوبن افعول کا وزن ہوگا اور جو ٹھیک ہے جو اس سے اوپر ہوگا تو اس کے لیے ہم قلابن کا استعمال کریں گے جی تو یہ ایک مثال مثالی باقی آپ اسی پر قیاس کرتے چلے جائیے افعلن کا وزن جیسے اکلوبن جمع کلبن قلاب کلبن کتے کو کہتے ہیں اقلوبن جمع ہے اس کی اچھا دوسری جمع کا جو دوسرا وزن ہے جمع قلت کا وہ ہے افعال افعال ٹھیک ہے جیسے اقوال جمع قول بات کو کہتے ہیں باتیں کی ساری اقوال جمع قول کہتے ہیں نا کہ اس،, اس بات میں اس مسئلے میں آئمہ کے چار اقوال آماں کے پانچ اقوال وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اچھا جی افعلۃ جیسے اتعمت جمع تو عام کی جمع ہے اطمہ ٹھیک ہے یہ بھی افعلا کا وزن ہے جی بھی جمع قلت کے غلام فی الۃ کسرا کے ساتھ کسرہ جیسے ساتھ متن غل متن جمع ہے غلام کی غلام کو کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے غلام باندھی اچھا جی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جمع قلت میں ایک اور چیز کا بھی شمار ہے ایک تو چار تو یہ وزن ہو گئے افعلن کا وزن افعالن کا وزن افعلتن کا وزن اور فعلتن کا وزن چار یہ وزن ہوگی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو جمع قلت استعمال ہوتی ہے وہ کیا کہ جمع سالم جمع ذکر سالم ہو یا چاہے جمع منت سالم ہو جب ان پر الیف لام نہ آیا ہو تو بھی وہ جمع قلت ہی استعمال ہوتے ہیں جمع سالم کی مثال ابھی ابھی آپ نے اوپر پڑی ہے مسلمونہ مذکر سالم کی اور مسلمات منت سالم کی مثال پڑھی ہے اگر المسلمون نہ ہو کہیں بھی ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر, ہو یا کے اندر ہو یا کسی اور عربی عبارت کے اندر ہو المسلمون یعنی لام اس پر نہ ہو اسی طرح المسلم ہیں، ٹھیک ہے تو گویا چار تو وزن آگے جمع قلت کے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو جمع قلت میں استعمال ہوتی کہ اس جمع سالم جبکہ اس پر لام نہ آیا ہو تو وہ بھی کیا ہے کیا استعمال ہوتا ہے جمع قلت میں استعمال ہوتا ہے دیکھیے جمع سالم بغیر علیف لام، علیف و لام کے جمع قلت میں داخل ہے جیسے عاقلون عاقلات اس طرح مسلمون مسلمات اگر العکلون ہو ہو یا المسلمہ ہو یا المسلمات ہو تو پھر اس وقت جمع قلت میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ جمع کثرت میں چلے جائیں گے جی جمع قلت ہم نے پڑھ لیا جمع کثرت وہ ہے جو دس اور دس سے زیادہ پر بولی جائے اس جمع کے وزن جمع قلت کے مذکورہ اوزان کے علاوہ ہیں ان میں سے دس مشہور وزن لکھے جاتے ہیں تو جمع کثرت وہ ہے جو دس سے زیادہ پر بولی جائے اب جمع کثرت کے اوزان کیا ہیں ان چار اوزان جو اوپر ابھی بھی بیان کیے ہیں جمع قلت کے کون کون سوالے افعلن افعال افعلت، فعلت ان چار اوزان کے علاوہ جتنے بھی جمع کے اوزان ہیں وہ سارے کے سارے جمع کثرت ہیں اگر ان چار وزن نو کے علاوہ جو بھی وزن آئے گا وہ کیا ہوگا جمع کسرت کا ہوگا جمع قلت کا نہ ہوگا اس کی یاد دہانی کے لیے آپ کو اتنا بتا دو آپ جمع قلت کے چار وزن یاد رکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ جو بھی آپ جمع کا وزن آتا ہے اگر سامنے والا بندہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے اگر آپ کو جمع قلت کے چار وزن یاد ہیں جو مختصر ہیں اس پر آپ دیکھیے کہ ان پر پرکھیں گے یا اگر دیکھیں گے کہ جی ان چار میں سے تو ہے نہیں ہے تو آپ دلے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع کسرت ہے اگلا پوچھیں کیوں بھائی جمع کسرت ہے تو آپ کھلے دل سے کہہ سکتے ہیں کھلے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع قلت کے اوزان میں سے نہیں ہے اس لیے یہ جمع کثرت ہے لگی سمجھ تو جمع قلت کے اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ کیا ہیں جمع کثرت کے اوزان ہیں لیکن ان میں سے بھی مشہور جو ہیں وہ دس آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیے جی ذرا نیچے آپ کے آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوگا اوپر لکھا ہوا ہے نمبر ایک یعنی جو ایک نقشہ سا بنایا ہوا ہے سب سے لکھا ہو وزن اس کے ساتھ لکھا ہو واحد پھر اس ساتھ لکھا ہو جمع یہ ایک یعنی وہ ایک تیار ہے پھر ساتھ ہی وہی والی ترتیب پھر وزن واحد جمع تو پہلا وزن جو مشہور اوزان ہے جمع کثرت کے فعال فعال جمع کا وزن ہے جیسے عباد جمع ہے ابدن کی غلام کو بھی کہتے ہیں ابدن اور ویسے بدے کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بندہ فعلا او فلا اس کی جمع ہے یعنی عالم ان کی جمع ہے عالم کو کہتے ہیں جس نے کیا ہے ایک مختصر کورس جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے آٹھ سالہ کورس اسے عالم کہتے ہیں رائج ہے یہ ورنہ یہ ہے کہ جو قرآن و قرآن و حدیث اور فقہ کے فقہ اور اصول فقہ اور دیگر مضامین کا کیا ہو جاننے والا ہو جی اف علا او جیسے امبیا او مختصر ہے مطلب کیسے مختصر ہے ہاں جی اگر دیکھا جائے تو مختصر ہے اگر جس چیز کا نام عالم ہے عالم ہوتا ہے جاننے والا ہر چیز کا جاننے والا قرآن قرآن مجید کے جتنے بھی احکام جتنے بھی اس کے ساتھ لوازمات سب کو جاننے والا ہو احادیث اس کے سب کچھ کو جاننے والا ہو اس کے بعد فقہ ہے جتنے بھی متعلقہ مضامین ہیں فنون ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو جاننے والا ہو تو آٹھ سالوں کے اندر ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے بس ایک طریقہ سا بتایا جاتا ہے وہ بھی آٹھ سالوں میں صرف اور صرف طریقہ بتایا جاتا ہے اور پھر یہ کہ انسان پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کتنی کوشش کر سکتا ہے اور کتنی تیراکی لگا کر میں سے مزید جواہرات اور موتی نکال سکتا ہے جی اف علاء و نبی جامع نبی کو کہتے ہیں فعلن فعلون رسول جامع رسول کی رسول کو کہتے ہیں پیسے پیغام رسان کو بھی کہتے ہیں فعل نجوم ٹھیک ہے جامع نجم کی تارے کو کہتے ہیں اگلے اس پہ آ جائیں پیراگراف پہ وزن فعل جیسے خود دامن جمع خادم کی خدمت کرنے والے کو کہتے ہیں گھر نوکر چاکر کو بھی کہتے ہیں فعلی مرغ جمع مریض کی بیمار کو کہتے ہیں فعالتن طلبا تَََ طلبا ٹھیک ہے جمع طالب کی طالب, طالب علم اسٹوڈنٹ فعل فرقن, فرقن جمع ہے فراقًن فعل فراقن جمع فرقن کی کوئی بھی فرقہ کوئی گروہ غلمان غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں اور غلام کو بھی غلام کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہوگی بات جمع کی دو تقسیمیں ایک ایک اعتبار سے لفظی اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں لفظی اعتبار سے جمع مکسر جمع سالم جمع مکسر وہ ہے کہ جس میں واحد کا سیرہ ٹوٹ جائے جمع کثرت وہ ہے نہیں جمع سالم وہ ہے کہ جس میں واحد کا سیرہ سلامت ہے. پھر اس کی دو قسمیں جمع مذکر سالم جمع ماننے سالم. پھر اس کی ہیں افعلت کیا ہے افعال جیسے اقلع اقوال اور جیسے علمت جمع کسرت وہ ہے کہ جو دس سے زیادہ پر بولی جائے اور جمع کثرت کہتے ہیں کہ جو جمع کثرت کے اوزان کیا ہیں وہ اس کے علاوہ یعنی جمع قلت کے اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سارے کے سارے جمع کسرت کے ہیں البتہ ان میں سے دس جو مشہور ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ دی ہیں فعال جیسے عباد العلاء او جیسے علماء او او جیسے انبیاء او جیسے رسل اُن جیسے نجوم فعال جیسے خدامن فعال جیسے مرغا فعالۃَََََََََََ جیسے طلابۃ فعال جیسے فرقن فعلان جیسے علمان ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد کہتے ہیں اسماع رباعی و خماسی کی جمع اکثر منتحل جموں کے وزن پر آتی ہے اس کے مشہور وزن تین ہیں اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ منتحل جمع کیا ہوتا ہے جمع منتحل جمع کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں کہ جمع کی جمع جمع کی جمع جمع منتحل جموں اس کے بڑی مشکل اردو ہے نہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہاں تک جو پڑھ لیا یہ تو سمجھ میں آ گیا نا یہاں تک جو پڑھ لیا وہ سمجھ میں آ گیا آپ کو چاہے اردو میں لکھا ہے جیسے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے سمجھ کے پڑھیں گے کتنی مشکل اردو ہو یا عربی مکس ہوئی ہو لیکن پڑھیں گے سمجھ کے انشاءاللہ شاء رباعی و خماسی کی جمع کثرت جمع اکثر مندہ جملوں کے وزن پر آتی ہے رباعی ویسے آپ جانتے ہیں کہ رباع سے ہے رباع چار کو کہتے ہیں الواحد اسنا ثلاثہ عربا چار ٹھیک ہے تو رباعی چار والا ٹھیک ہے چار والا یعنی جس کے اندر چار حروف ہوں ایسا اسم جس اسم کے اندر چار حروف ہوں اس اسم کو کہتے ہیں اسم ربعی اور اگر ایسا فیل ہو جس کے اندر چار حروف ہوں اس کو ربعی کہتے ہیں آپ لوگوں نے ویسے پڑھے ہوں گے صرف کے اندر نام تو کم از کم سنا ہوگا سلاسی مجرد سلاسی مزید ربعی مجرد ربعی مزید سنا ہے نا کبھی علم و آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یقیناً آپ لوگ کافی آگے تک جا چکے ہوں گے تو سلاسی مجرد سلاسی مزید رباعی مجرد رباعی مزید تو رباعی کو رباعی کہتے ہی اس لیے ہیں اچھا اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہو اچھا خیر بہرحال تو رباعی رباعی اس کو کہتے ہیں کہ جو چار حروف والا ہو اگر اسم ایسا ہے کہ جس کے اندر چار حروف ہے جس کو کہتے ہیں اس میں رباعی ٹھیک ہے اور خماسی خمس سے ہے پانچ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پانچ کو کہتے ہیں خماسی ایسا حرف ایسا اسم کہ جس کے اندر پانچ حروف ہوں تو اس اسم کو کہتے ہیں اس خماسی اور اگر ایسا فعل ہو کہ جو پانچ حروف جس کے اندر ہوتے ہوں اس کو کہتے ہیں خماسی تو کہہ دیتے ہیں خماسی کے اباب آپ نے بھی سنا ہوگا ربائی خماسی تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسماعی رباعی و خماسی اب سمجھ میں آئی رول نمبر بات رول نمبر کتنی مشکل اردو ہے تو اسماعی رباعی و خماسی ایسے اسما کے جو چار حرفی ہوں کہ جن کے اندر چار حروف ہوتے ہوں یا ایسے اسما کے جن کے اندر پانچ حروف ہوتے ہوں تو اسماع رباعی و خماسی یعنی ایسے اسماء جو چار حرفوں والے ہوتے ہوں یا ایسے اسماء کے جو پانچ حروف والے ہوتے ہوں ان کی جمع اکثر طور پر منتح الجم کے وزن پر آتی ہے اب منتحل جموں کا وزن کیا ہے وہ ہم آپ کو بتانے لگے کہ کیا وزن ہے سمجھ میں آئی بات چار حرفی اسم کی اور پانچ حرفی اسم کی جمع منتحل جموں کے وزن پر آتی ہے اور منحل جموں کا وزن کیا ہے اس کے ہیں تین وزن ایک ہے مفاعلوں کا وزن جیسے مساجدوں دوسرا ہے مفایلوں کا وزن جیسے مفادی اور تیسرا ہے فعائلو کا وزن جیسے رسا اچھا جی یعنی اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ منتحل جموں کیا ہے یہ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ جمع قلت اس میں رباعی اور اس میں خماسی کی جمع جو ہے وہ منتحل جموں کے وزن پر آتی ہے تو اب منتحل جموں کا وزن کیا ہے تو اس کے تین وزن ہیں نمبر ایک مفال مفعل علی فعن لام مفاعل وزن جیسے مساجد مسجد کی جمع ہے مسجد نماز پڑھنے کی جگہ سجدہ کی جگہ مسجد اس کی جمع مساجد تو یہ کس کے اذان میں سے ہے منتحل جرموں کے اذان میں سے نمبر نمبر دو دوسرا وزن مفعل جیسے مفاطی ٹھیک ہے مفتاح کی جمع ہے چابی کو کہتے ہیں مفا دوسرا وزن تیسرا وزن ہے فع ایل وسا جمع ہے رسالتون کی ٹھیک ہے خط کو کہتے ہیں پیغام کو کہتے ہیں رسائل جیسے آپ نے بھی پڑھا ہوگا رسالے رسالات کسی ایک رسالے کو کتاب کو کتابچے کو بھی کہتے ہیں اور جمع ہو بہت سارے ہوں تو ان کو رسائل کہہ دیتے ہیں فلان کئی سارے رسائل لکھے ہیں کہہ دیتے ہیں عام اردو کے اندر بھی تو مطلب اس نے کئی سارے رسالے لکھے ہیں رسالہ رسائل ٹھیک ہے جی تو اس میں رباعی اور اس میں خماسی کی جمع جو ہے وہ منتحل جموع کے وزن پر آتی ہے منتحل جموع کا وزن کیا ہے اس کے تین وزن ہیں مفاعل نمبر ایک جیسے مساجد ٹھیک ہے نمبر دو مفاعیل جیسے مفات نمبر تین فعل جیسے رسا جمع ہے رسالتن کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اللہ اکبر اس میں ربائی اس میں خلاصی کی جمع اکثر طور پر منتحل جمع کے وزن پر آتی ہے منتحل جموں کے تین وزن ہیں مفالو جیسے مساجد ہو مفاط مفا جیسے مفاط ہو اور کیا کہتے ہیں اس کو فعلو جیسے ٹھیک ہے اب آپ کو منت الجم بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ منت الجم میں ہوتا کیا ہے منتح ہے کیا ہے وہ جمع کہتے ہیں وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرفوں جیسے مساجد ہو یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دوا ہو یا تین حرفوں بیچ کا حرف ذاکر ہو جیسے مفاقی ہو میں آپ کو منتحل جمع بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جمع منتحل جمع بنتی کیسے ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اللہ جی آفیت والا معاملہ فرمائیں جی کیا کر سکتے ہیں جمع منتحل جموں بنانے کا طریقہ پہلے دو حرفوں کو فتحہ دے دیا جائے پہلے دو حرفوں کو فتحہ دیا جائے سنیے گا ذرا غور سے جمع منتحل جمع بنانے کا طریقہ اچھا جی جمع منتحل جمع بنانے کا طریقہ پہلے دو حرفوں کو فتحہ دے دیا جائے چاہے کوئی سے بھی دو حرفوں جام منتحلجم بنے گی ہی ایسے کہ اس کے پہلے دو حرف ہمیشہ سے مفتو ہوں گے پہلے دو حرفوں کے بعد تیسری جگہ پر ہمیشہ الف آئے گا پہلے دو حرف ہمیشہ مفتو ہوں گے سبق کی طرف متوجہ ہو جائیں پہلے دو حرف ہمیشہ مفتوح ہوں گے دو حرفوں کے بعد تیسرا حرف جو ہوگا وہ ہمیشہ الف آئے گا بس یہاں تک آ جانے کے بعد پہلے تین حرفوں کو دیکھنے کے پہلے دو حرف جو ہوں گے وہ مفتو ہوں گے پہلے کو بھی فتھا یعنی زبر دی جائے گی دوسرے حرف کو بھی فتھا یعنی زبر دی جائے گی تیسری جگہ پر ہمیشہ ہم الف لے آئیں گے اب جب الف آ جائے گا منتحل جموں کی جمع میں الف آ جانے کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ الف کے بعد کتنے حروف ہیں ایک ہے دو ہیں تین ہیں اگر تو الف کے بعد دو حرف ہیں الف منتحل جموں کے الف کے بعد اگر دو حروف ہوں تو پہلے حرف کو ساکیں پہلے حرف کو کسرا دے دیں گے کیا کریں گے پہلے حرف کو کسرہ دے دیں گے اس کی مثال دیتا ہوں جیسے مساجدو۔ یہ منتحل جموں کی جمع ہے مساجدو۔ منتحل جمع والی جمع ہے یہ دیکھیے اندر پہلا مین وہ بھی مفتوح ہے سین وہ بھی مفتو ہے تیسری جگہ پر الف بھی آ گیا اب ہم نے الف کے بعد دیکھا کہ ایک حرف یا دو حرفیں ہم نے دیکھا کہ دو حرفیں مساجدو۔ اب اس کا قاعدہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد یعنی منتحل جموں میں کہ الف کی الف کے بعد اگر دو حرف ہوں تو پہلے حرف کو کسرہ دیا جائے گا تو مساجدو کے اندر جیم کو کسرہ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے تو جمع منتحل الجم بنانے طریقہ ہی یہی ہے کہ پہلے دو حرفوں کو فتحہ دیا جائے تیسری جگہ پر الف کو لے آئیں الف کے بعد دیکھنا ہے کہ ایک دو حرف باقی ہیں یا تین حرف ہیں اگر دو حرف باقی ہوں تو پہلے والے حرف کو کسرہ دے دینا ہے دوسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے جیسے مسجد ان کی جمع تھی مساج تو مسا تک ہم ٹھیک چلے گئے اس کے بعد ہم نے جم کو کسرا دے دیا مساج ہو گیا اگر الف جمع کے بعد تین حرف پھر کیا کرنا ہے تو پھر کہتے ہیں پہلے والے حرف کو کثرا دینا ہے اور دوسرے والے حرف کو ساکن کر دینا ہے تیسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا ہے اس کی جمع دیکھیے مفاطی ہو پہلے والے حرف کو بھی ہم نے فتھا دیا مفاطی ہو کی جمع ہے پہلے والے حرف کو بھی فتھا دیا دوسرے کو بھی فتھا دیا مفہ بن گیا کسی جگہ پر الف لے آئے تو مفا بن گیا اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تین حرف باقی ہیں مفاطی ہو ٹھیک ہے اب کیسے تین حرف بات گئے تو پہلے والے کو کثرہ دیتے ہیں دوسرے کو ساکن چھوڑتے ہیں پہلے والے حرف کو دیا تو مفاتی آگے یا اور ہیں تو دوسرے والے حرف کو ساکن کرنا ہے تو یا کو ہم نے ساکن تو کیا بن گیا مفاتی آگے ہ کو اپنی حلف پر چھوڑنا جیسے کے اندر تھی کہ مفاتی تو اب سنیے منتحال جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے والے حرف کو بھی فتح دوسرے والے حرف کا بھی فتح تیسری جگہ پر الف کو لے کر ہے اب الف جمع کا لانے کے بعد ہے کہ بعد میں دو حرفیں یا تین ہیں اگر دو حرفوں تو پہلے والے کو کسرہ بعد والے کو اپنی حالت پر چھوڑنا جیسے مساجدوں کے اندر اور اگر تین حرفوں تو پہلے والے حرف کو کسرہ دوسرے کو ساکن تیسرے کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا جیسے مفاتی ہو کے اندر کہ الف جمع کے بعد تا کو کسرہ دیے مفاتی اور یا کو کیا, کیا جزم یعنی ساکن چھوڑا مفاتی ہو یہ تو ویسے میں نے بتا دیا اس کا کتاب میں کہیں پر بھی کوئی نہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اب آ جائیں آپ کتاب میں منتحل جمع منتحل جموں کسے کہتے ہیں وہ جمع ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دواب بو. یا تین حرف ہوں اور بیچ کا حرف ساکن ہو دیکھیے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں جیسے مساجد ہو تو دو حرف ہے نا جیم اور دال الف جمع کے بعد ہیں تو پہلے والے حرف کو کثرت دینا مساجد یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دوابو ٹھیک ہے دواب بو. یا تین حرف ہوں اور بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مف... تو اب یہاں پر آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہے دوابو کہ علی جمع کے بعد تو دو حرف ہیں ٹھیک ہے نا بازاہر مشدد ہو تو دو مشدد جو بھی حرف ہوتا تو دو ہوتے ہیں تو یہ دوا بی بو بنے گا دوا بی بو تو پھر وہ ادغام ہو کر دوا ابو بن جائے گا ٹھیک ہے دوا بو اور یا تین حرفوں اور بیچ کا حرف ساکین تو ہم نے کہا تھا کہلف جمع کے بعد جب بھی تین حرف ہوں گے تو پہلے والے حرف کو کثرہ دیا جائے گا اور دوسرے کو جزم اور تیسرا اپنی حالت پر رہ جائے گا جیسے مفادی کے اندر یہ بات بھی سمجھ گئے اب آگے مختصر سے آپ کو دو تین ٹوٹکے بتا رہے ہیں فائدے وہ آپ کی سمجھ کے لیے انشاءاللہ سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائیں گے کوئی بھی ان میں نہیں ہے اتنا مشکل کوئی بات بھی نہیں ہے دیکھیے ذرا فائدہ نمبر ایک تین فائدے بتائیں گے آپ کو بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے یعنی واحد جو ہوتا ہے وہ اور حرف ہوتا ہے اور جمع کوئی اور لفظ سے آتی ہے اس کے لفظ اس کے, اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا پھر جیسے ہم نے ابھی پہلے پڑھا کہ جیسے مسلم واحد ہے تو مسلمونہ اس کی جمع ہے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلم کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں اور مسلمونہ کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں یا رجلن کی جمع ہے رجال ال تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رجلن رجالن ان کے اندر بھی وہی حروف ہیں اگرچہ کوئی ترتیب تغیر اور تبدل کوئی تبدیلی ضرور آئی ہے لیکن حروف بحرال وہی ہی ہیں لیکن یہ ایسی جمع کبھی کبھی ہوتی ہے کہ جو بالکل الفاظ کے بالکل غیر ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جیسے ایک عورت کو کہتے ہیں امراۃً اور بہت ساری عورتیں ان کو کہتے ہیں نساءن عن کی جمع نساءن اگر ایک عورت ہو تو اس کو کہتے ہیں امراۃً اور اگر بہت ساری عورتوں تو ان کو امراع نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں نساءن اب دیکھیے نساء کا تعلق امراتن سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے امراتن لفظی کوئی اور ہے اس کے اندر الفاظ ہی اور نساں نساءن ان کے اندر الفاظ ہی بالکل مختلف ہیں لیکن کیا ہے نساءن جمع ہے کس کی امراۃً کی بس قاعدہ ہے چلے گا بعض جمع کیا ہوتی ہے واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے جیسے امراۃ کی جمع نساءن سمجھ میں آ گئی بات بعض جمع مفرد کے غیر لفظ آتی ہے مفرد امراتن ہے اور جمع کیا ہے نسا ان ہے اور ذو کی جمع اولو. اب زو ایک لفظ ہے اس حرف ہے اس کی جمع الو آتی ہے بس آتی ہے آپ بھی یاد رکھیں میں نے بھی یاد یہ ہے بچپن میں نمبر دو فائدہ کبھی واحد اس میں جمع کے معنی دیتا ہے لو جی ویسے تو ہم نے کہا نا کہ مفرد جو ہوگا وہ تو مفرد ہی ہوگا ایک एक ایک معنی بتائے گا مفرت کسے کہتے ہیں جو ایک مانا بتائے جمع وہ ہوتا ہے کہ جو تین یا تین سے زیادہ والے معنی بتائے اب اگر کسی نے رجولن کہا ہے تو ایک ہی مرد سمجھ میں آئے گا امراتن کہا ہے تو ایک ہی عورت سمجھ میں آئے گی اگر اس نے رجالن کہا ہے تو تین یا بہت سارے لوگ سمجھے جائیں گے کہ بہت سارے مرد ہیں یا نسا ان تو بہت ساری عورتیں سمجھ میں آئے گی لیکن کبھی کبھی کہ جو لایا وہ تو مفرد ہی ہوگا لیکن اس سے معنی جو ہوں گے وہ جمع والے پیدا ہوں گے لفظ تو مفرد ہوگا لیکن اس کے معنی جمع والے ہوں گے کبھی واحد اسم جمع کا معنی جیسے قومً کہتے ہیں قوم قوم سن قوم ایک قوم ایک قوم کے اندر کتنے زیادہ افراد ہوتے ہیں بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں قوم کے اندر ایک لفظ ہے قوم ہے یہ مفرد اس کی جمع آتی ہے اقوام آپ نے بھی سنا ہوگا اقوام عالم ٹھیک ہے اقوام عالم میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہا جاتا ہے جیسے اردو میں تو قوم کی جمع ہے اقوام لیکن قوم ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر خود جمع والے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے کہ قوم کا اطلاق ہی کئی سارے لوگوں پر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں پر ہوتا ہے تو کیا فائدہ نمبر دو کیا ہے کبھی واحد اس میں واحد اسم جمع کا معنی دیتا ہے جیسے قوماً راہتن راہتن بھی قوم کو کہتے ہیں بہت سارے افراد کو بھی بہت سارے افراد کو راہتن کہتے ہیں قومن راہتن راحت میرا حال سے زمانے کو بھی کہتے ہیں سمجھ میں آگے بات قوماً اور راہتن یہ ایسے مفرد الفاظ ہیں جو کیا ہے جن کا اطلاع جمع پر بھی ہوتا ہے رقبن ان کو اس میں جمع بھی کہتے ہیں قوم راہتن رقبن رن قافلے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے قافلہ فائدہ نمبر تین بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے خلاف قیاس آتی ہے قیاس کہتے ہیں قاعدے اور قانون کو یا قانون کے مطابق اس کی جمع لائی جائے تو وہ کیا ہے قیاس کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے لیکن اگر قیاس اور قانون کے مطابق وہ جمع نہیں ہے تو وہ کیا ہے خلاف قیاس ہے جیسے ہم نے رجولن کی جمع رجان لائی ہے تو اس کے لیے وہ قاعدہ ہے ٹھیک ہے یا مسلم کی جمع مسلمون لائیے تو اس کے لیے کوئی قاعدہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسی جمع ہوتی ہے کہ جو بالکل خلاف قیاس ہوتی ہے اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہوتا جیسے امن کی جمع امہاتن اماً کی جمع اماتن اب دیکھیے امہاتن اس کے اندر جو ہے نا کئی سارے الفاظ کی زیادتی ہو گئی ہے لیکن امن ایک ماں امہاتن کئی ساری ماں بہت ساری ماں ٹھیک ہے امہات المؤمنین ٹھیک ہے ازواج متحرات کے لیے کہا جاتا ہے امہات المؤمنین تو جمع مائیں ٹھیک ہے امن ام واحد ام لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے فمن منہ کو کہتے ہیں اس کی جمع افواہن کیسے منہ پانی اس کی جمع میان ٹھیک انسان انسان اس کی جمع و شاتن کیا ہے بکری اس کی جمع شی ٹھیک ہے تین فائدے بتائے پہلا نمبر فائدہ کہ بعض جمع واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے یعنی جمع کا اور الفاظ ہوں گے واحد کے اور الفاظ ہوں گے جیسے امراۃ واحد جمع نساً دوسرا نمبر فائدہ یہ ہے کہ کبھی کب واحد اس میں جمع کے معنی دیتے ہیں. کہ لفظ تو واحد ہی ہوتے ہیں لیکن جمع والے معنی جاتے ہیں جیسے قومن. ٹھیک ہے قوم کے اطلاق کئی سارے افراد پر ہوتے ہیں جمع والے معنی دیتے ہیں لیکن لفظ کیا ہے مفرد ہے قوماً راحت فائدہ نمبر تین بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے جیسے ام ان کی جمع امہات مہاتن فمن کی جمع افواہ پہلے باری معنی کے جمع کی دو قسمیں ہیں جمع قلت جمع کثرت جمع قلت وہ ہے کم کم بولی جائے اس کے چار اوزان ہیں افعل جیسے اقلب افعال جیسے اقوال افعلت جیسے ٹھیک ہے اور فیالت جیسے علمتن جمع کثرت وہ ہے کا جو دس سے اوپر اوپر بولی جائے 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے اس کے اوزان کیا ہیں جمع قلت اوزان کے علاوہ تمام اوزان جمع کثرت کے ہیں ان میں سے مشہور دس اوزان جو نیچے لکھے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتایا کہ اسماعی رباعی چار حرفی یا پانچ حرفی اسماء اسماعی رباعی اور اسماعی خواسی کی جمع اکثر منتحل جمعو کے وزن پر آتی ہے اور منتحل جموں کا وزن کیا ہے وہ تین ہے وفا جیسے مساجد و جیسے مفاط جیسے اور مفا منتحل جمعو کیا ہے وہ آپ کو بتایا ہے کہ جمعہ کے بعد کیا ہو دو حرفوں جیسے مساجد دو حرف مشہد دو جیسے حواب ہو بیچ کا حرف ساکن ہو جیسے مفاتی ہو جیسے تین حرفوں تو پھر تین فائدے بتایا ہیں پہلا فائدہ یہ کہ جمعہ واحد کے غیر لفظ سے آتی ہے کہ مفرد تو کچھ اور ہوتا ہے جمعہ کچھ اور جیسے عمرات ان کی جمعہ نساؤن فائدہ نمبر دو کا واحد اس میں جمعہ کا معنی دیتے ہیں جیسے قومن ہم <تصفح> اللہ اکبر جا فائدہ نمبر کبھی واحد اس میں جمع کا مارد سے قومن راحت رقبن بعض الفاظ کی جمع خلاف قیاس آتی ہے جیسے امم کی جمع اماحات ہوں کی جمع افواہ جی بالکل یہ تو آج کا سبق آپ کا ٹھیک ہے اور بالکل جو آپ نے کہا ایسا سوال آئے گا کیوں نہیں آئے گا ایسا سوال آتا ہے کہ جمع کثرت کے مشہور اوزان لکھیں یہ بھی لگتا ہے اور یہ بھی آئے گا کہ جمع قلت کے اوزان کیا ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمع کسرت کے اذان کیا ہیں تو آپ اس میں لکھیں گے کہ جمع کسرت کے اذان جمع قلت کے اذان کے علاوہ ہیں البتون میں سے مشہور چند ہیں وہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں دس اور اگر آپ سے سوال ہی یہ آ جائے کہ جمع کثرت کے اذان لکھیں عام طور پر تو ظاہر مختصر سا پیپر ہوتا ہے تو دس ازان تو نہیں پوچھیں گے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جمع کسر جمع کثرت کے مشہور اذان میں سے تین وزن لکھیں یا چار وزن لکھیں تو آپ کو یاد ہونے چاہئیں میں نے بتایا نا آپ کو کہ جمع قلت کے چار وزن اچھی طریقے سے یاد کر لیں وہ چار وزن کون سے ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ کبھی جب کبھی بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت ہے تو آپ ایک دم سے اس کو پرکھیں کہ جمع قلت کے چار اوزان ہیں ان میں سے ہے اگر ہے تو آپ کے یہاں جمع قلت ہے کیوں جی اس کے وزن میں سے ہے اور اگر جمع قلت کے اذان میں سے نہیں ہے تو آپ فوراً کہہ دیں کہ جمع کسرت ہے اگلا پوچھیے کیوں کیونکہ یہ جمع قلت البتہ دونوں چیزیں یاد کرنے کی جمع قلت کے بھی گا چار جمع کثرت کے جو مشہور اوزان ان کو بھی اور بھی ایک نظر ڈالیے گا اور خاص طور پر یاد کرنے کی چیز جمع منتحل جموں کے تین وزن اور فعل یہ تین وزن اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے آج کو اس اس کتاب کے اندر بھی کام آئیں گے علم کے اندر بھی کام آئیں گے دیگر کتابوں کے اندر بھی کام آئیں گے جمع منتحل ال ہر جگہ پہ کام آتی ہے ٹھیک ہے جہاں پر منصرف اور غیر ہم صرف کٹرا لگے گا وہاں پر بھی آپ کو جامع منتحلجم ہو کام آئے گی تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اور سے پڑھیے گا اور کل مال کیا ہے طریقہ کل نظریہ کہ اچھے طریقے سے تیاری کر کے آئیے گا نہ خود پریشان ہوا کریں نہ مجھے پریشان کیا کریں اچھے پڑھنے والے بچے ہیں تو مزید غور کر کے اچھے طریقے سے پڑھا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر الدو الحمدللہ رب رحم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ